ہماری کرتے تھے کہ تقریر کے لیے مہارت اگر چاہیے تو آپ جب تقریر کریں نا تو آپ یہ دل میں تصور کریں کہ جو میرے سامنے ارد جتنی بھی بیٹھے ہیں یہ سب اچھے ہیں اوثر یہ دیوالے ہیں ان کو کیا پتہ میں کیا کہنے والا ہوں تو آپ اچھی تقریر کریں اگر آپ کہیں گے کہ یہ میرے غلطی پکڑیں گے آپ ایک ہر بھی نہیں پکڑ سکتے طالب علم جب استاد کے سامنے ہو یا جہاں بھی بار پڑھنے کا ارادہ کرے وہ یہ کہے کہ یہ کتاب میں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھی نہیں ہے تو میرے غلطی کیسے پکڑیں تو یہ ان شاء اللہ تکڑا ہو اور سمجھ گئے اگر آپ کہیں گے کہ میرے, میرے غلطی پکڑیں گے آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے اور جب ایسا زمانہ ہو یا ایسی حالت ہو تو حسب اللہ و نعم الوکیل اس کے پانچ متوقع کر لیا کر انشاءاللہ یہ وظیفہ ہے اس کے بڑے فائدے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الباط فی العلم والحکمہ یہ باب ہے در بیان اقتباط علم اور حکمت میں <تصفح> اقتباط غبتا سے ہے اس کا ترجمہ میں میں ہوگا حکمت بھی اس انشاءاللہ اللہ بعد میں ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ اختباط فی العلم و اس باب کو لاتے ہیں اس کا تعلق گزرے ہوئی باب سے کیا ہے جب پہلے بعد میں الفام فی العلم کی ترغیب تھی فضل الفام فل علم علم کے اندر فام حاصل کرو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جاننا چاہیے تو اب بطور ترغیب فرماتی ہیں التباط فی العلم صرف اس کا طلب نہیں کرنا بلکہ طلب مال ربتا کرنا ہے بطور مبالغہ فرما دیا کہ صرف مطلوب یہ نہیں ہے بلکہ طلب مال ربتا ہے آپ اس کو بطور گفتہ حاصل کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ بقول شیخ الہند رحمہ اللہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی امام بخاری ایک باب کو منعقد کرتے ہیں اجمالن چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی اجمالی باب کی تفصیل کے لیے دوسرا باب ذکر لاتے ہیں تو پہلے الفام فل علم یہ فضیلت علم کے بارے میں ایک اجمالی تذکرہ تھا اب اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے کہ کس طرح فام اللم کس طرح حاصل کرو کب تک حاصل کرو تو فرمایا قبل انت سود اور امام بخاری نے کہہ دیا وہ بعد انت سود اس لیے کہ اس علم کے حصول کے لیے عمر اور عمر کی کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے کوئی عمر کی معیار نہیں ہے بلکہ جب تک ہو تو کیا کرو علم حاصل کرو جیسے اسی جملے کی تفصیل محدثین یوں کرتے ہیں کہ تالم مین الماہ تالم من الماح اللہ ماہ کی جولی جولی سے لے کر لحد قبر کے لحد تک علم حاصل کرو تو گوئے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں معیار کہ پانچ سال زندگی ہو دس ہو گلو کہ قبل ہو بعد ہو قبل ان سیادت کے زمانے سے پہلے پہلے اس علم کو حاصل کرو ٹھیک تو یہ شیخ الہند رحم اللہ کی بات ہے اور بڑی زوردار ہے کہ امام بخاری کبھی کبھی کہ پہلے بار جب اجمالاً ذکر کرتا ہے تو اس کی عیضاء و تشریح کے لیے وہاں بخاری دوسرے باب منعقد کرتے ہیں مقصد الباب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک الاغتبات فی العلم اور دوسری چیزیں الحکمت فی العلم علم تو مقصود دو چیزیں ہیں ایک ہے اہمیت علم اور ایک ہے فضیلت علم فضیلت علم کے لیے امام بخاری لا حسد الا فی اسنطین ذکر فرما رہے ہیں فضیلت علم کے لیے لا حسد الا فی اسنتین فرما رہے ہیں کہ اس علم کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو رشک کرو بات سمجھ کے یہ بہت عمدہ چیز ہے اس کے حصول کے لیے دیکھتے میں آؤ یہ فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور اہمیت کے لیے اشارہ ہے قبل ان تصویر نا اہمیت کی اشارہ ہے دیکھو بڑھاپے سے پہلے ایک بات دیکھو یہ ترجمہ تصود کی میں فی الحال کر رہا ہوں نا بات پھر دیکھیں بڑھاپے سے پہلے پہلے حاصل کرو دیکھو سین کی مشوش ہونے سے پہلے پہلے حاصل کرو ذہن کی مشوش ہونے سے پہلے پہلے حاصل کرو ٹھیک ہے اچھا دیکھو دنیا کے تعلقات میں پھنسنے سے پہلے پہلے حاصل کرو اس لیے کہ جب دنیا کے معاملات میں پھنس گئے پھر نہیں حاصل کرو گے تو گزری وقت کے پیچھے پھر افسوس کرو گے اس لیے تعلمو تم یہ تو دونوں بات اب یہاں تیسری بات جو امام بخاری فک البخاری فی میں ہی ہے وہ دیکھو کو سنگیو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام بخاری باب باندھتے ہیں پھر اس باب کی تشریح کے لیے حدیث لاتے ہیں یہ عام عادت البخاری ہے ایک باب باندھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کے لیے حدیث لاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ پہلے اطباب جناز نیمان وغیرہ پڑھ چکے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باب جو ہوتا ہے وہ حدیث کے لیے بمنزل تفسیر اور شرح ہوتی ہے آج آپ جیسے ہیں باب منعقد کرتے ہیں پھر باپ کی تفصیل کے لیے حدیث لاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی تفسیر باب سے کرواتے ہیں اس باپ کو شارحت الحدیث کہتے ہیں اس باپ کو شرح الحدیث کہتے ہیں کیا ہے بھائی کیا ہے بھائی شرح آپ کے امام بخاری نے یہاں جو باپ باندھا ہے منعقد کیا ہے یہ کس عنوان سے ہے شرح الحدیث کے عنوان سے ہے اس لیے کیا یہ حدیث آتی ہے لا حسد الا فی حسنت نے تو بھائی حسد جو ہے یہ ایک مضمون چیز ہے حسد کیا ہے بھائی یہ تو ایک مضمون چیز ہے تو امام بخاری نے فرما دیا کہ طلبہ حضرات یا حسد سے وہ حسد مراد نہیں ہے جو کہ متبادل ذہن ہے اور مضمون ہے یا حسد سے مراد بھی ہوتا ہے تو الباب و شارح الحدیث سے الباب شارح الحادی تو فرمائے الرتبا تو العلم علم الحکمہ مسئلہ حل گیا ہے اچھا پھر ربتا اور حسد جب حدیث پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اللہ حسد کی تو تعریف کریں گے کہ حسد کس کو کہتے ہیں ربتی کی تعریف کریں گے ربتا کس کو کہتے ہیں حسد مضموم ہے ربتا محمود ہے وہ انشاءاللہ بعد میں فرق پائے گا حسد جب مضموم ہے گپتا محمود ہے تو گپتا مطلوب ہے حسد متروک ہے اس کے لیے بعد میں بات اس کے کافی پڑا جو اللہ اور عام عظیم میں بھی اختباط کہ محمودیت یوز کرے وقت کا فل یا صناف متنافسو ان انعامات کے حصول میں چاہیے کہ رغبت حا... رغبت کرے کون رغبت کرنے والے اب دیکھو با... بھائی یہاں پہ امام بخاری ایک عجیب انداز ہمیں بتانا چاہتے ہیں امام بخاری نے دریا کو کزی میں بند کر دیا ہے باب ال اقتباس علم و دو چیزیں لایا ہے اعتباط اس لیے لایا ہے کہ حدیث میں لا حسد کا ذکر ہے تو مقصود تشریح الحدیث تھی تو والکمت کیوں ذکر کیا ہے ورجل آتا اللہ الحکمہ حدیث میں آتا ہے رجل آتا اللہ حکمہ تو ترجمت الباب روز حدیث سے کر دیا تو گوئے کہ امام بخاری نے باپ کو منعقد کیا ہے کس پر دو عنوانات پر ایک اقتباس پر اور ایک حکمت پر اقتباس سے مسود شر سے اور حکمت سے مسعود عنوان الحدیث سر اشارہ ہے پھر علم کو مق... اقتباس کو مقدم کیا ہے حکمت پر اس لیے کہ ہم نے پہلے درجات علم ذکر کی ہے نا ایک علم ہے ایک یہ جی فقوت ہے اور ایک حکمت ہے اب یہ حکمت درجے اعلی ہے اور یہ حکمت مقصود ہے لیکن اس حکمت تک جانے کا واسطہ و ذریعہ کیا ہے جی العلموں تو التباط کو مقدم کر کے کہا کہ جب یہ اقتباط یعنی علم راستہ ہے حصول حکمت کا تو القتباع تو پھر علم الحکم تو عبتا کرو ہم پشت میں سیالی کہتے ہیں سیالیوں کے وہاں سیالی تم جانتے ہو کس کو کہتے آ کے وہ تو ہے نا لیکن سیالی رشد رشد بھی ہے لیکن پشتو جیسے لفظ آپ کے پاس جن پتر و پھر تو مر ہو گیا نہیں سمجھ دیو تو اس علم کے حصول میں سیالی کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو تو اس کے علم ہوا والحکمت بھی ہو گیا ہے ان پھر حدیث میں گفتہ حسف کی طرف تعریف کریں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ وکال عمر رضی اللہ تعالیٰ تفقه قبل حاصل کرو علم پہلے اس کے کہ انتو سوا دوں کہ تم سیادت تم سیادت میں آؤ سرداری میں آؤ ٹھیک ہے نا قبل اس کے کہ تم اشتغال میں آؤ اب ہو ہے تفقہ کہتے ہیں کسی چیز کو مشقت سے تو یہ علم بدولمشقت نہیں ہوتا اس کے لیے اگر مشقت ہوگی ہوگا کہ ہوگی ہوگی <سؤال> تو انشاءاللہ یہ اس کے دروازے اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے اگر مشقت نہ ہو تو اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تفقت قبل تبل انت سیادت سے پہلے پہلے علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو کوشش کرو اب سمجھ گیا بسوں سو کے مانا کیا ہے سیادت یعنی بڑا ہونا رئیس ہونا سردار ہونا حاکم ہونا داری لکھیا ہونا جیسے تو ابن حجر نہیں بھی لیکن قبل انت سو قبل انتظو قبل انتظو شادی کرنے سے پہلے پہلے علم حاصل ہو یہ رپتا ہے نا اس کو رفتہ کہتے ہیں اس لیے شادی سے پہلے علم حاصل کرو اگر شادی کی اور صبح کا ٹائم ہوا اور بیوی نے کہا کہ غسل کا طریقہ بتاؤ کہتے ہو کہ تم در انتظار کرو نہ استاد جی کو پوچھنا ہوا تو پھر میں اس حالت میں بیوی کے سوال کے جواب کبھی نہیں ہوا کاش میں پڑھ لیتا تو میں پڑھ لیتا تو قبل انت کرنے قبل پہلے پہلے علم حاصل کرو اب یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد جو ہے ذہن متشوش ہو جاتا ہے تشویش حق میں انسان پڑ جاتا ہے اس لیے کہ اس ذہن میں انتشار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جسمی ہونا غرو ہی کما کا مشداخ ہو جاتا ہے جسم ہمارے پاس دار حدیث میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر یہ گرمی ان سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں جو میرا بھی انتظار کرو کنگی شنگی کرو میں اطرے نا مصیبتیں رہتے نہیں سمجھتے ہونا تو پھر افسوس کہو گے تو قبل بھی بھی بھی مندشر ہو جاتا ہے شیور ہیم اللہ نے فرمان تو سب وجوہ سے مرادلے کی سیادت یعنی بڑے ہونے سے بڑا ہونا ہم عمر ہونا کہ قبل تو سو قبل اس سے کہ تمہارا یہ منہ کالا ہو جائے یعنی قبل ان تصویر سے پہلے پھیلے شیلند کی کمال ہے بھائی شیلنٹ نے کیوں یہ جملہ فرماتے ہیں حکمت اس میں کیا ہے اس لیے کہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر علم حاصل کرنے میں اسے شیطان وسو سے ڈالتا ہے آپ سمجھتے ہو اس کو غیرت دلاتا ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تم اتنی بڑی گاڑی والے ہو تم یہ مسئلہ نہیں معلوم جاؤ بھائی بچے تمہارے ساتھ ہنسیں گے تمہیں جناز نہیں آتے موری صاحب سے پوچھو گے ہنسے گا بھائی ابھی تک تم کہاں رہے چھوڑو یار پوچھو ہی نہیں تو بس جب داڑھی آئے گی بڑے ہو جاؤ گی نا پھر علم کے حصول میں تمہارے کیا رکاوٹ پیدا ہو جائیں گی تو رکاوٹوں کے زمانے سے پہلے علم حاصل کرو قبل بات سمجھ گئے ہو بھائی اچھا اب وہ کال ابو عبداللہ امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ بات انت سوود اور بات اس کہ تم شادی کرو بعد اس کے کہ تم سردار بنو بعد اس, اس کی کہ تمہاری داری آ جائے بعد اس کے کہ تم زمانے سیادت تک پہنچاؤ بات اب بظاہر یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہے حضرت عمر کے قول پر تجدید کرتا ہے کہ مرت تو فرماتے ہر لنگ کو سو دوں امام بخاری فرماتے باد ہم کو سو یہ تو کیا ہے تقابل ہے تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری حضرت عمر کا تقابل نہیں کرتے حضرت عمر کے قول کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ قبل انتصود سے متبادل یہ بات تھی کہ عمر کے قول کا مقصد یہ ہے کہ منتہا علم قبل انتصود ہے تو بعد زیادہ علم سیکھنا جائز نہیں ہے اس سے یہ وام پڑتا تھا کہ عمر فرمات تو گو کہ بادت علم کا حصول جو ہے یہ گناہ ہوگا تو امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قول کی تشریح کی کہ وہ بعد ان تو بات سمجھ گئے ہونا بعد ان تو ہو مقصد یہ ہے کہ قبل سیادت کی علم حاصل کرو اور باد سیادت کی علم حاصل کرو لیکن حضرت عمر نے اقتصاد بے شکل اول کیا اس لیے کوئی کا زمانہ ہے اور مناسب زمانہ ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ بات میں جائز نہیں ہے جائز تو ہے ہر وقت جائز ہے لیکن قبل سیادت یہ زمانہ زمانہ علم ہے امام بخاری کی بات پر سمجھ گئے ہو یہ تشریح ہے یا اسرکر نق کی دخل مقدر کی نفی ہے احساس یا وہم کا اضالہ مقصود ہے رد مقصود نہیں ہے اس لیے کہ ماں بخاری رحم و اللہ ان بادو کے لیے فرماتے ہیں و قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے بڑے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے علم حاصل کیا تھا بات اس کی کہ ان کا عمریں کیا ہو گئی تھی بڑھ گئی تھی اور ضعیف تھے بورے تھے بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا ہے قبل کیا ہے بات سمجھ گئے ہو اچھا السلام <coughs> عليكم <coughs> اچھا جی حد دسن امام بخاری کے استاذ ہیں فرماتے ہیں مجھے حدیث بہن سفیان نے کہا کہ حد دسنا اسماعیل ابن ابھی خالد آلہ کے رما ہو اسماعیل ابن ابھی خالد فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا سفیان کہتے حد دسنا اسماعیل ابن ابھی خالد کہ مجھے ابھی اسماعیل ابن ابھی خالد نے رواج ذکر کی ہے حدیث پڑائی ہے لیکن علاغیر ماہدسنا ظہری جو اس کا فائدہ ہے یعنی بغیر اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں امام زہری نے پڑھایا ہے وہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں امام زہری نے بھی پڑھائی ہے اور یہ حدیث ہمیں اسماعیل ابن ابی خالد نے بھی پڑھائی ہے بات سمجھ گئے ہو اب علاغیر ماہدنا ظہری یہ جملہ امام غاری کے استاذ اسماعیل ابن ابی خالد کیوں لاتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اشکار حدیث کی طرف اشارہ ہے تارج حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی اسماعیل ابن ابی خالد کی روایت جو ہے یہ امام زوری کی روایت کے علاوہ ہے یعنی غیر ہے تو وہ ان کے الفاظ میں کیا ہے تعارض ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے غیر معنا ظہری اس نسبت پہ نہیں ذکر فرماتے ہیں کہ مقصود سے اس بات کے تعارف الحدیث ہے بلکہ یہاں پہ اسماعیل ابن ابی خالد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے دو استاذوں کے نسبت سے پہنچی ہے ایک نسبت ہے کی اور ایک نسبت اسماعیل ابن ابی خالد کی جو سفیان کہتے ہیں نا ایک نسبت ہے کی ایک نسبت اسماعیل کی تو اسماعی گہری والی روایت وہ علیحدہ ہے اور اسماعیل ابن خارد خالد بات یہ موجود ہے اب بات سمجھ گئے ہو تو اس سے مقصود تعدد ترخ ہے یا اس سے مقصود کیا ہے ترجیح ہے اور تقویت مقصود ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی جان تعارف بتانا نہیں ہے کیا بتانا ہے تقویت اور ترجیب تعدود جیسے ہمارے مہشی نے کہہ دیا ہے تقویت حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حدیث مجھے زوری صاحب نے بھی سنائی ہے اور اسماعیل ابنبی خالد نے بھی سنائی ہے ایک بات ہوگی تیسری بات ہوگی مہشی نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی نقل حدیث دو طریقوں سے ہے ایک نقل حدیث بی ال بی ال الفاظ ہے ایک نقل حدیث بال ہے شا رہے یہ جو ہم سنا رہے ہیں نا یہ ان الفاظ سے نہیں ہے جو کہ جن الفاظ سے ہم امام زوری نے سنائی ہے سفیان کہتا ہے اسماعیل شیخ مجھے جو سناتا سنا رہا ہے ان الفاظ سے نہیں سنا رہا جو کہ زوری نے سنا ہے زوری کے الفاظ اور ہیں اور اسماعیل ابن خالد کے ابن بھی خالد کے الفاظ اور ہیں تو گوئے کہ ان دو طریقوں کی طرف اشارہ ہے نقل الحدیث بالالفاظ ونقل و نقل الحادی ٹھیک ہے نا یعنی میں نے امام ضوری سے جن الفاظ پر سے سنی ہے تو اسماعیل ابن علی خالد ان الفاظ سے حدیث کو نہیں بیان کرتے الفاظ علی بھائی ابا سمجھ گئے ہو جیسے امام زوری جن الفاظ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری گیارہ سو تیئیس پہ یہ سفر نکالو اور دیکھو گیارہ سو تئیس برگی بھی جانے ڈرامہ ہزارے خبر سمجھ گئے ح دیکھ میرے پاس یہ ہے حرط سنا خالحان خالی صلی اللہ اور آنا و من تاؤنار میرا ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ الفاظ آپ کے پاس پہلے جلد میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ الفاظ کس کے ہیں اس رواج میں ہیں جن میں شیخ زبری ہے اور یہ الفاظ اس میں ہیں جس میں اسماعیل ابنی خالد ہے تو کوئی کہ معنی مفہوم تو ایک ہے لیکن تغیر الفاظ ہے مغیر کی الفاظ ہے موفق فقر ہے ہمان زوری فرماتے سمیت تو فیصل عبی حاضم ان قال سمیت عبداللہ ابن مسعود نمس ان قال عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسر اللہ کی اسنت ہے حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں اب دیکھو علماء کر پہلے ہم بات کہہ چکے ہیں مختصر سے کیا کہتے ہیں کی کہ پہلے ہم نے مختصر سے بات کہہ دی ہے حسد مضموم ہے شران اور غبتا محمود ہے شرحان حسد کس کو کہتے ہیں اور غبتا کس کو کہتے ہیں ان دونوں میں تمنا ہے نعمت الغیر کا تمنا ہے اصول نعمت جو کہ غیر میں ہے اب سمجھ گئے ہو لیکن حسد میں مقصود زوال النعمت ان انلغیر ہوتا ہے اور غبت میں زوال النعمت انل غیر نہیں ہوتا ہے وہ سب سمجھ گئے نا حسد اور غبتا دونوں میں کیا ہے تمنا حصول النعمت بالغیر کسی غیر میں جو نعمت ہے اس نعمت کے حصول کی آرزو کرنا اب یہ آرزو دو طریقوں پر ہے اگر یہ آرزو بطریق زوال ہو تو یہ حسد ہے یہ حرام ہے اگر یہ نعمت بطور زوال نہ ہو بطور مساوات ہو تو یہ محمود ہے اور یہ جائز ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں طالب العلم جو ہے یہ بہت قابل ہے کاش کے میں بھی ایسا ہوتا یہ گنا ہے یہ گنا نہیں ہے فلاں کو مال ملا ہے فلاں کو دولت ملی ہے بہت مالدار ہے اور بہ گاڑی میں کرتا ہے کاش کے مجھے بھی اللہ دے دے تو یہ کیا ہے یہ دیوتا ہے محمود ہو یوز ہو ٹھیک ہے جس طریقے کی اچھی ہے اس کو حاصل کرو لیکن حسد یہ حرام ہے تو حسد اللہ کی لا حفت اللہ قسمت کیوں امام بخاری نے باپ باندھے باب المی امام بخاری نے بتا دیا کہ میرے بخاری پڑھنے والوں یہاں حسد سمرات لکھتا ہے اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ حسد تو حرام ہے اب بات سمجھ گئی ہو کہ حاضر نہ کرو مگر دو چیزوں میں تو کہ علم کے اصول میں حاصل جائز ہے اور مال کے اصول میں حاصل جائز ہے حالانکہ حضرت ایک ہمری مضمون یا شی مضموم ہے بابا فرما جی کیا ہے بھائی حفصہ ہے بات سمجھ ہو اور حفت جائز ہے اور کا فل یا تنا ہوتا نا... دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو لاتے ہیں اور اس حدیث کا مقوم حسد اپنے معنی میں ہے حسد اپنے معنی میں ہے لیکن یہاں مقصود جواز حسد نہیں ہے حسد اپنے معنی میں ہے لیکن مقصود جواز حسد نہیں ہے یہاں مقصود فی حصول العلم ہے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھو مقصود اس بات جواز حسد نہیں ہے مقصود مبالغہ فی حصول علم ہے علم ایک ایسی چیز ہے اگر اس کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی کے ساتھ حسب کرنا پڑے تو بے شک کر لو لیکن علم نہ چھوڑو یہ بطور مبالغہ ہے جیسے کہ وہ مشہور بات ہے رواج نہیں حد نہیں مشہور بات ہے بالعلم والی چین چین میں جا کے علم حاصل کرو تو مانا یہ مشقت کی طرف اگر اس علم کے اصول کے چین جانا پڑے تو بے شک اتنی طویل سفر کر جاؤ ایک علم کو چھوڑو نہ تو مانا یہ لاج الحسد الفی شاہ الحسد الجاقان فیس نے بات سمجھ گئے ہو سنگی ہو ایک نقطہ یاد کرو کہ مقصود اس سے جواز حسد نہیں ہے بلکہ مقصود ترغیف علم ہے کیا ہو گیا ایک بات نمبر تیس نمبر تین یہ جملہ بھی یاد کیجئے گا نمبر تین مقصود اس سے مذمت حسد ہے کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ کسی صورت میں اس, کے اس کا تصور جائز نہیں ہے فرض محال اگر تصور جائز ہوتا تو علم اور مال میں ہوتا لیکن اس میں نہیں ہے تو کسی میں بھی نہیں ہے تو مقصود مذمت حسد ہے طالب جانا مقصود قواعت حسد ہے معنی یہ کہ لو کان الحسد جائزن پیشے امن الشیائے تو لکانتی ہار اگر حسد کسی چیز میں جائز ہوتا تو ان میں جائز ہوتا لیکن ان میں نہیں جائز تو کسی چیز میں بھی حضر سے حسد سے کیا کرو اپنے آپ کو لا حسد اللہ فیسنت نے رجا اللہ مالا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو وسلت والا حلقتی پھر اپنے مال کو مسلط کر دیتا ہے اس کی ہلاکت پر مسلط الا حل مال کی ہلاکت کی پر کیا مانا خرچ پر بس لگا دے دے کر لے کہ میں اس کو خرچ کروں گا فی الحق سبحان اللہ لاکر لگا دیا دی کیا مانا ہو گیا ایشا بسے ایمان پستلانی فرماتے پھر حق سے اشارہ ہے اشراف نہیں کرنا اس اس میں اشارہ ہے کہ خلاف شرح نہیں خرچ کرنا حق کے اندر خرچ کرنا ہے یعنی مشرف کے اندر خرچ کرنا ہے شریر قواعد کے مناسب خرچ کرنا ہے غیر مصرف میں خرچ نہیں کرنا اور خلاف طریقۂ شرح بھی خرچ نہیں کرنا تو فی الحال میں اشارہ قسط کی طرف ہوا طریقہ ہو اور اسلامی ہو اور مصرف ہو لا صرف خان کا تو فخلاف شرح بھی نہ ہو اور خلافی مصرف بھی نہ ہوتا اللہ اور دوسرا او حالم جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ ایک سنگیو ایک علم کی ایک علم کا ایک, ایک حکمت نفس صرف مسئلہ سمجھنا علم ہے فلائل سے سمجھنا حکمت بلال بادل حکمت ہوتی ہے اس لیے فرمایا میں آتا اللہ دین کے سمجھ آ جائے نا پھر لوگوں کو سناؤ ٹھیک ہے بو یزی بحا وہ یہ المحا یہ فیصلے کرتا ہے اس علم کے ساتھ تو وہ یو اور اس علم کی تعلیم بھی دیتا ہے تو دونوں چیزیں ہو گئی ہیں آگے جاؤ سنگیون لفظ مانا باب ماضو فرتابی موسا فل بہر الا حاضر الا حاضرہ یہ باب ہے دربیا سفر کرنا حضرت مسا علیہ السلام کا فل بہر دریا میں الا حاضرہ کس کے طرف حضرت حاضر پیغمبر کے طرف حجا نہیں کہنا قول تبارک و اور یہ بات در بیان تفسیر ہے اس قول اللہ کی البیوں کا اللہ البیوں کا کیا میں تیرے مدرسے میں داخلہ لے لوں کیا میں تیرے درس میں شریک ہو جاؤں کیا میں تیرے ساتھ رہنا رہوں کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شر پر ہم تو کہ آپ مجھے تعلیم دیں اس سلم سے جو کہ اللہ نے تجھے فرمایا ہے پہلے بات کی مناسبت آگے سے مناسبت آگے پہلے کا الفتباط العلم والکما علم کے اصول میں گرتا چاہیے غبتی کرو غبتی کرو سیالی کرو رشک کرو مقابلہ شرعی کرو سبحان اللہ سب یہ طالب علم دن میں صرف ایک مرتبہ تقرار کرتا ہے تم دو کرو یہ تین کرتا ہے تم چار کرو یہ ایک گین کے مطالعہ کرتا ہے تم ڈیڑھ کرو یہ نہیں کہ تمہیں نسا ہو اور امید کرتے رہو اور کہتے رہو سمجھیے نہیں بات تقرار کرتے ہیں اور تم نے کیسی جب اختباط ہوا نا اب یہاں ربط یہ ہے پہلے جب حدیث میں اختباط کے علم ذکر ہوا آپ یہاں کہتے کہ یہ ویکت علم بدون مشقت نہیں ہوتا لہٰذا اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہے بولے تعلیم جان مسل یہ ہے کہ ابھی فیاض صاحب بہت اچھے عالم ہیں اللہ پاک پاشا ہم سب کو عالم بنا اب ایک طالب علم کہ نہیں کرتا صبح چار بجے چار بجے نہ پانچ بجے چھ بج کے چھ بجے سو چھ اٹھوں گی نماز کے لیے مشقت نہیں کرتا ہے امام بخار نے کہا کہ تو کرتے ہو تو ہرتے کے لیے مشقت بھی ضروری ہے اس لیے کہ علم بغیر مشقت سے حاصل نہیں ہو سمجھ گئے ہو ربط ہو گیا کہ موسا کلیم اللہ حصول علم کے لیے حضرت حضر کے پاس گئے اور دریائی سفر اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن مشقت کے بعد ہوتا ہے بغیر مشقت کے نہیں ہوتا ہے سمجھتے ہو میں نے صبح مطالعہ کیا میرے ذہن میں میرے اللہ نے ایک بات ڈال دی لیکن یہ میں بات کی نسبت میں کہتا ہوں اگرچہ شہ کی بات پیچھے آ رہی ہے اور یہ میری اپنی بات ہے اگر پسند ہے تو بھائی ٹھیک ٹھاک لے لو نہیں پسند تو دروازہ بہت بڑا ہے یوں پھینکو کہ قبرستان تک پہنچ جائے جب گفتی کا ذکر ہوا نہ گفتے کا ذکر ہوا کہ حصول علم کے لیے گفتہ کرو گفتہ کرو اب یہ مسئلہ ہے دیکھو وہ صاحب غبتا اگر تجھے اللہ علم دے دے تو اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا اس لیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے نہیں دیکھتا ہے کو علیہ السلام جب اس نے بیان کیا کسی نے کہا آپ سے عالم ہے فرمایا نہیں اللہ نے کہا کیوں نہیں ہے ذرا بسر گول کر کے پھر نمریاتے یہ مناسب اخارا ہے یہ جملہ اتفاق سے علم جب ترجیح ہوئی ہوئی آپ اس میں آزاد ذکر ہوئے سے علم کرو لیکن جب علم مل جائے تو نازاں نہیں ہونا ناز نہیں کرنا اپنے دائرے میں رہنا ہے اس لیے کہ اللہ کو عجز پسند ہے سبحان اللہ اس لیے استرائن نے بھی یہ کہا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو جب امر بے سفر ہوا ہے نا اس سے مقصود تاز نہیں ہے علم نہیں دینا کیا دینا ہے تعدیب دینا ہے ادب دلوانا ہے علم مقصد نہیں ہے اس لیے کہ حضرت حضرت کا جو علم تھا اس اس موسا کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ موسا تو صاحب شریعت تھی ناور شریعت کے امام تھے عمر تک کی کیا ضرورت ہے اب تم مولوی بنتے ہو تو تمہیں ترکانے کی کیا ضرورت ہے ترکان ہونے کی کیا ضرورت ہے سراف ہونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں گرکار ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ اس کے جو آپ کے علم کے لیے اس کا ضروری نہیں ہے کہ بھائی تم جب عالم بنو گے کہ جب تک تم, تم سراف نہیں بنے جب تمہیں فلاح عہدہ نہیں ملا تو اس لیے امور تکوینیا کی کوئی ضرورت ہے حسم صاحب علیہ السلام کو نہیں, نہیں, نہیں لیکن امر جو کیا ہے اللہ نے حاضر کے پاس چلے جاتی امر لپتا جیتا لال حسل العلم پالہ اللہ اور, اور یہ چنگی بات ہے یہ چنگی بات ہے مصلحل ہے تیسری بات بھی کہہ دیتا ہوں یہ ربط بھی چنگا ہو سکاج فی علم تو میرے دوستو امام بخار یہ بتانے چاہتے ہیں کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے عبداللہ علم. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ تم علم کرو کرو کرو, کرو اے پھر بس میں ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ممتاز علم نہیں ہے تم نہیں دیکھتے ہو حضرت موسیٰ کو جلیل قدر پیغمبر غم لیکن پھر بھی علم کے حصول کے لیے اپنی آخری عمر میں نکل گئے معلوم علم کے منتہا نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو تو مشقت بھی, بھی مشقت کا ربط بھی ہو گیا اور دادی بھی ہو گیا اور علم کا مقام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لا منتہا علم بہ کا بات سمجھ گئے ہو تیس چوتھی بات یہاں اس حدیث میں یہ ہے باقی آسان اچھا اس حدیث میں یہ بات ہے کہ چونکہ ہم نے پہلے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ کتاب علم میں آٹھ مسئلے ہیں اچھا اچھا کتابیں میں چار مسئلے ہیں فضیلت علم عال علم آزادی بشاب سے تو یہاں پہ آزاد متعلمین کا بھی ذکر ہے کہ مالمین ہو اے سنگی ہو کرو علم میں لیکن آداب استاذ آداب کا لحاظ کرنا ہے استاذ کی آداب کا لحاظ کرنا ہے آداب کے دائرے میں رہو تو علم نصیب ہوگا اور من جملے آداب یہ ہے کہ کسی شیخ کے درس میں بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہے کسی شیخ کے درس میں بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت کے لیے ضرور اس کی اجازت کی ضرورت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا حل اتبیوں کا آئے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں آئے میں آپ کے ساتھ چل پڑوں اس شرط پر کہ آپ مجھے دین کی باتیں بتائیں اب سمجھ گئے ہو مزید تفصیل کے لیے اگر مزے اڑاتے ہونا تو پھر یہاں تفسیر بیان قوران سورت خور یہ سورت کال پہ پھر دیکھ لینا کیا کرنا ہے سورت کاف میں پھر دیکھ لینا وہاں آداب ہے آداب ہے اب یہاں انوان باپ کی طرف پھر متوجہ ہو باب معذو کے رفیع زہابی مسافل باہر اب یہاں یہ سوار سنگی ہو کہ موسا علیہ السلام دریاب میں سفر کر رہے تھے کہ موسا علیہ السلام خشکی میں سفر کرتے تھے جناب خشکی میں باپ کی ماں بخاری فرماتی مسافل باہر لا حاضرہ دریا میں سفر کیا ہے تو سفر تو دریا کے اندر نہیں ہے دریا کے باہر ہے تو ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کے رفع کرنے کے لیے ہمیں ایک کلمہ مقدر ماننا پڑے گا باب ما ذکر فی زیاد موسا فی ساحل البحر باب درمیان ذکر سفر موسا ساحل سمندر فی فل باہر فی البر ساحل سمندر اور اگر ابن حضر کی بات نہ لو تو آپ تو نقوین علماء ہیں تو عروف جارا مجھ سے سیکھو وہ کہتے کہ حلو اچارہ کے اندر بڑا اتفاق ہے تمہاری بات ہے تمہاری پاس ہے ہماری بات یہ ہے حروف اچارہ میں کیا ہے بہت بڑا اتفاق ہے اتنا اتفاق ہے کہ طلباء علماء میں بھی نہیں ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے ایک مہینہ چھٹی دے دو اور میری جگہ فلاؤ استاذ پڑھائے گا تو پہلے تو وہ بھی ارادہ نہیں کرے گا کہ میں یہ پابندی کروں اگر فرض وہ کر لے تو تم کہے کہ نہیں ہم اپنے استاد ہی ہیں اب نہیں سمجھتے ہو تو تم میں بھی اتفاق نہیں ہے لیکن حروفی جارہ ایسی عجیب شعر کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ کام کرتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے واؤ کاؤ کا مزو واؤ مزو یہ سب ایک دوسرے کی جگہ کام کرتے ہیں تو یہاں فا کا ذکر ہے یہ فا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں گی لیکن میں مان علا میں آ جاؤں گی تو بابو ماں ذکر موسا بہرے اب جب فلم باہر سے لل کر دو کیا ہے شکار ختم ہے تم پڑھو پرانے عظیم کیوں آج جہاں سے افال مسا لفت ہوئی حت اب لوگ مجمال بہرے میں مجمال بہرے ہم مجم البرین تک جائیں گے ٹھیک ہے نا تو باب مادر بہرے بہر حاضرہ خبر دریا دریا کی طرف سفر کیا ال حاضر ملاقات حضرت کی طرف بس خلاصہ خبر باز محد نے یہاں ایک دوسرے جملے بھی لے وہ یہ ہے کہ اس میں تعریف کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہر کا کچھ حصہ سفر پھل باہر تھا کچھ حصہ سفر پھل باہر تھا تم نے پڑھا ہے قرآن کی نہیں پڑھا ادارہ کے بعد سفین قسط میں جب سوار ہوئے اب قسط میں سوار ہوئے تو قسط تو, تو خشکی پہ چلتی ہے نا پانی میں چلتی ہے تو سفر ہوا دریا کے اندر کے نہیں ہوا اچھا ایک اور عبدت القاری کاری لگا ہے سبھی لہو فل باہرے سارا بن فاو جد نہ فا و جدو فل باہرے حضرت دریا کے اندر بیٹھا تھا اب متاجب ہو گئے لوگ دریا کے اندر نہیں تھا کس میں تھا جزیر ہے تھا جزیر تھر نا آپ ادھر سے جاؤ نا سوابی کی طرف تو یہ جو اباسی ہے نا اس کے تین کے چار حصے ہیں ایک کو کراس کرو گے نا پھر خوش کی آتی ہے پھر اس کو کراس کرو گے پھر خوش کی آتی ہے کا کر کے کہ بھائی تم کہاں ہو اباسیم کے بارے میں اباسیم بھی ہوں تو کیا میں اس طرف بھی ہوں دریا ہے اور اس طرف بھی دریا ہے تو باہر ہے تو میرے دوستوں جزیرت البہار کا سفر کس طرح ہوگا فل باہر ہوگا ٹھیک ہے نہیں جزی... جب تم جزیر باہر کی طرف جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے فی البر تو کوئی کار ہے اس طرح یہ دریا ہے یہ دریا ہے یہ دریا کی درنا خشکی ہے اس کو جزیرت الفہار کیسے اب جزیر الطلف کی طرف جب جاؤ گے تو سلفا جاؤ گے کہ نہیں یہ جزیر الفان ہے حضرال اسلام حضر تھی نا السلام کے پاس تو سفر کس میں ہوا تو لاش کہہ لگ سمجھ گئے ہو وقل و تبار کو تعالیٰ آگے مسئلہ حل ہے وہ ہے کہنا خود تک رہا ہوا ہے یہ ذرا حسن محمد نو عمر کوڑے کی تھی نو کا حصہ اللہ تمہیں امن اللہ ہم لوگوں <تصفح> <تصفح> الحدیث بھائی اس حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت منسا علیہ السلام جب ساحل سمندر یا پھر سمندر گئے تھے اور حضرت حضرت کی ملاقات کے لیے تو سبب ملاقات کیا بنیے باعث ملاقات کیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ارجاج الفقال حل تالم کا حدن عالم کا آپ کو ایک ایسا عالم معلوم ہے جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ مجھ سے اچھا عالم تو مجھے معلوم نہیں ہے تو فو ہاٮٔی فو ہلاموسا بل آپ جو نہ حاضر میرا ایک بندہ حاضر ہے جو آپ سے ایک فن کی اعتبار سے زیادہ عالم ہے بات سمجھ گئی ہو بھائی ہونا؟ تم سبب سفر کیا ہوا ملاقات حاضر ابھی تب کی بات بتا چکا ہوں کیا ہے السلام نے بیان کیا تو کسی نے کہا آپ سے بڑا عالم ہے فرمایا نا اب یہ نا لا عالموں اللہ تو اللہ پسند نہیں تھا اس لیے کہ اللہ عالم کہہ دیتے تو بہتر تھا اللہ عالم کہہ دیتے تو بہتر تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے میرا جو جس کا نام حضر ہے وہ آپ سے ایک مسئلے میں عالم ہے اچھا آپ کی ماں بخاری کے ساتھ ہم کیا کریں طاقت ہونا اور اتنے زندہ ہوتا تو ہم نصف آسمان تک فارم جمع کرتے اور اس کو درمیان بٹھا دیتے ہر کی ماں بخاری کو دیکھو کیا عجیب بات کرنے والا ہے جب یہ اللہ کو پسند نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا جاؤ میرا ایک بندہ ہے حاضر یا اللہ اچھا اس ترکیب پر ایسا مولوی ہے جو مجھ سے زیادہ ہے اللہ مجھے تو بتا کہ میں چل چلوں خال اقتباس جمع بخاری ہے ارتباط ہے اچھا ایک جب ہے تو میرے اللہ مجھے پھر بتا دے کہ میں وہ علم کیوں نہ حاصل کروں جو میرے پاس نہیں ہے تو فرمائے اس کا جو مدرسہ ہے وہ تو جس کو باہر میں ہے وہ آپ کو آپ کو کیسے معلوم ہوگا اللہ کوئی نشانی فرما فرمائے کہ خود پکڑو مچھلی اس کو کیا کرو پکاؤ مچھلی پکاؤ نہ ہلین ہلاؤ نہیں تو ہلی نہ بکرا پتہ نہیں کس کو کہہ گیا ہوں تو مچھلی پکڑ کے اس کو کیا کرو بن بنو رہتا ہو بنو ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے اس کو یار پکاؤ یہ نہیں ہوتا تمہیں آپ کو ایک بھی بتا دیتا نہیں چھوڑو تو اس کو کیا کرو پکاؤ ٹھیک ہے تو پکاؤ اس کے بعد اگر تمہیں رات میں بھوک لگ گئی ہے تو اس سے کھا دو اور اگر بھوک لگنے سے پہلے پہلے منزل مقصود تک تم پہنچ گئے ہو ابھی بھوک نہیں لگی ہے تو نشانہ یہ ہے کہ اس کو میں زندہ کر دوں گا اور جہاں یہ چلاک لگائے گا تو وہاں میرا حضرت کا جامعہ ہوگا دیکھے تو آ کے پھر بیٹھ چلے جانا تو معلوم ہو کہ ار جانے پہ بار اپنا مزاحل ہمیں میں باہر آپ ایک محمود تھا شیخ بھی محمود تھا اور شاکر بھی محمود تھا تحت شجا اور ہم نے اس طرح بھی محمود مفتی محمود وہاں بیٹھا تھا جو ہے نا محمودیہ بھی جو آیا نا محمود الحسن کنگوئی اس کا نام ہے اندر بیٹھا تھا اور اس طرح کئی ساتھی اس کے گرد تھے میں نے کئی ہاتھوں سے اور حافظوں کا دور سنتا ہے تو جب نزدیک میں نے کہا کیا کہ عبادت کرتا ہے کتاب تو تو اچھا، چیئے، یہ غلط ہے نظر ہی چلی بھی تو, تو میں نے پوچھا تو کہتے یہ کہ مفتی محمود صاحب ابھی کسی انار کے درخت نہیں بیٹھے ہم نے خود دیکھا ہم جی بھول ہاں ہاں ہاں اور کوئی تو شاگر نہیں تھی لیکن اس, اس یاد کو پھر تازہ رکھتا رکھتا رکھتے تھے اس درخت کی نیچے تو بات یہ سمجھ گئے کہ آ کے وہاں پہ جاؤ جہاں یہ زندہ ہو کے چلان لگائے گا یہ لگائے گی لگائے گی تو آپ حضرت حضر بیٹھے ہوں گے بس مثال اسلام چل پڑے بس یہ سفر کا مقصد ہے اب حدیث کے اندر جو نکات سمجھو حدثنا صالح جی صالح کون یا ابن وسان ہے ابن شہاب ابن شہاد ابن امام زوری ہے حد عبید اللہ ابن عبد اللہ عبید عبداللہ اب مسعود احبران ابن عباس رضی اللہ ان نؤ تمارا ہوا وربیشن حسن فی صاحب موسا دیکھو امام بخاری نے یہاں دو روایتیں لائے ہیں ایک یہ ہے کہ بن قیس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مباحثہ اور مناظر تھا اس مسئلے میں کہ سا موسا کون ہے آئے یہ حضر علیہ السلام ہے یا حضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہے حرن کیس کے تحت یہ حاضر نہیں ہے ابن عباس سے فرما یہ کون ہے یہ حضر ہے یہ ایک بات اس بات کو نوٹ کرمارا تجادنا اعتنازلہ مناظر کیا کس نے ہوا ابن عباس ون ابن کیس ابن حسن الفزاری فی صاحب فیصوسا قال ابن عباس ہوا حاضر ابن عباس نے فرما کی حضر علیہ السلام نے اور حر ابن قیس نے کہا کہ یہ حضر نہیں ہے یہ کس کا مناظر ہے اور حر ابن قیس کا ایک بات ایک اختلاف صفح نمبر تیئیس نے کہا سفر دلوشتما نکال رہا اب جب سفت آپ نکالیں گے حدثنا حد ابن محمد علم و سندی قالآ حد السنام بن سعید ابن قال خالق ابن عباس اِنما فل بک کالی نمو سال سموسا بنی اسرائیل موسی آخر یا پھر اختلاف کس کا حجی موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اختلاف ہے نو فکالی کہتا ہے کہ یہ موسا وہ موسا علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے یہ موسا ابن و میشا ہے یہ موسا ابن و میشا ہے یہ موسا ابن و عمران نہیں ہے دو اختلاف ہو گئے ایک اختلاف کا تعلق ذات موسا سے ہے اس کا مقابل نو فکالی ہے ایک اطلاع سے موسا اور اس کا محاسم کون ہے حر ابن کیسے آپ اب سمجھ گئے یہاں پہ مناظرہ صاحب موسمی ہے